دو سوال پوچھنے کی اجازت چاہوں گا آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ کسی ادارے میں زکات دی اور وہاں ڈکہتی ہو گئی تو زکوٰۃ نہیں ہوئی تو کیا اداروں کو زکوٰۃ دینے سے پرہیز کیا جائے ایک سوال اور دوسرا سوال یہ کہ وہ موزہ پہن کر تو ٹکنے چھپ جاتے ہیں تو کیا نماز موزہ پہن کے ہو جائے گی ہاں رکھے دیکھیے پہلا سوال تو ہے زکوٰۃ کا کیا پوچھا تھا آپ نے دو ملا دی گڑ ہو جاتی ہے پرہیز کیا جائے ہاں دیکھیے بعض ایسے ادارے جس کو واقعی زکات دینے سے پرہیز کیا جائے اور میں اس میں تردد نہیں کر رہا جیسے اس کے یہاں کوئی زکات کا تصور ہی نہیں ہے سمجھ گیا تو کہ بھئی وہ کسی ایسے آدمی کو جو مستحق ہو اس کو دیا جا وغیرہ و سب سارے کے سارے ایک اکاؤنٹ میں جاتے ہیں سمجھ گئے صاحب تو میں تو منع کرتا ہوں کہ انہیں زکوۃ نہ دی جائے کہ وہ اس کا اہتمام انسرام نہیں کر وہ تو ایسا آدمی ہے کہ برملہ لوگوں کے منہ پہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پتا کہ اس کے بندے کتنے پریشان ہیں وہ تو نیچے آئے تو پتہ لگے اس کو کہ اللہ کے تو میں ہوں جو لوگوں کی خدمت کر رہا اتنی بک بک کرتا کبھی نماز پڑھتے دیکھنے آپ تو ایک منٹ میں چاروں کیا بلکہ سترہ رکاتے پڑھ لیا. تو بالکل ایک ایسا آزاز منش آدمی ہے تو ان کو میں منع کرتا ہوں زکوٰۃ کا اور کیوں منع کرتا ہوں بڑے قوی دلال میرے پاس میں امریکہ جاتا ہوں میں نے امریکہ میں دیکھا کہ اس کے بیٹے کا اشتہار چھپا اخبار میں اور یہ کہا کہ میرے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی درکار ہے جس کے پاس امریکی پاسپورٹ بھائی آپ تو فقیر آدمی ہو لوگوں کی خدمت کر تو امریکن لڑکی کو لے کر کے آپ کیا کریں اچھا دوسری بات یہ نے یہ تو لندن کی بات ہے اور وہاں بھی پوچھ لیں اور یہ اخبار میں تو چھپی بلکہ انٹرویو میں خود اعتراف کیا کہ آن جناب نے ابھی 80 سال کی عمر میں ایک جوان سے انگلینڈ میں شادی کر لی اب انگلینڈ میں جب شادی کی تو اس کو تو لوگ فرشتہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی دیے چلے جاتے ہیں دیے چلے دو کروڑ پاؤنڈ لے کر وہ بھاگی اس کی بیگم جو نئی ہے دو کروڑ پاؤنڈ لے کر کے بھاگی اب انداز دو کروڑ پاؤنڈ کو ذرا کنورٹ کیجیے پاکستانی میں کیا ہوتا تو ظاہر وہ آئی تھی پاؤنڈ لینے کے لیے پاؤنڈ اس کے ہاتھ لگ گئے تو چلی گئی اب جنہوں نے لندن میں زکات دی یا خیرات دی یا فطرہ دیا ہوگا ان کے دو کروڑ پاؤنڈ کا کیا میں نے دس بیس بھی نہیں بھائی لاکھ دو لاکھ بھی نہیں دو کروڑ پاؤنڈ لے کر کے بھاگی جس کا اس نے اعتراف کیا اور لوگوں کے سامنے بات تو بنانی پڑتی ارے میں نے اس لیے شادی کی تاکہ وہ بھی خدمت کرے انسانیت کے بھائی سب کہنے کی باتیں ہیں تو ایسے اداروں کو نہ دیے جس پر کہ آپ کا دل نہیں ٹھکتا اور اسی طرح بد مذہب اداروں کو بھی زکات نہیں دی جائے یہ آپ کے خلاف کام ہوگا اسے. آپ کے مسلک آپ کے مذہب کے خلاف لٹریچر چھپے گا تو آپ کے دین کے خلاف کام ہو رہا ان کو بھی زکوات نہیں دی جائے ٹھیک ہے نا جو سنی ادارے ہیں ان کو دی جائے تو مینشن کریں یہ زکات ہے ہماری امد ہے اس میں بازاب طرح سے لکھا تھا بت زکات عطیا فطرا خیرات صدق نف یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں تو سنی اداروں کو زکوۃ دی جائے اور امید ہے کہ وہ سنی ادارے اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کر کے زکوٰوٰۃ کے پیسے وہاں لگائیں جسے مستحق کو زکوٰۃ ملے مثلا کسی ادارے کو جب آپ نے دیا تو ادارے کو دینے سے زکوۃ ادا نہیں بلکہ آپ نے اس کو وکیل بنایا اب وکیل بنانے کے بعد وہ اپنی وکالت صحیح طریقے سے ادا کرے جو مستحق ہے اس کو دے ورنہ وہ گناہ تو ہو گئی اور آپ کو تو پتہ نہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کہاں استعمال ہوئی اور آپ بھی اس میں کسی نہ کسی طور پر گناہ گار ہوں گے کہ جب آپ کی زکوات ہی ادا نہیں ہوگی اس لیے ان ایسے اداروں کو کہ زکوات دینے سے پرہیز کیا جائے اور اس میں ہم نے اسپتال والوں کو یہ مشورہ دیا جیسے زکوۃ کے پہ علاج کروا لیا اس کا خون ٹیسٹ ہو گیا بلڈ ٹیسٹ ہو گیا ایکس ہو گئے اس کا وہ سارے معنے ہو گئے وغیرہ اور اس کو زکوات سے پیمنٹ کرنے یہ تو زکوات ادا نہیں اس میں تملیغ تو نہیں پائی گئی نا. تو اس کو یہ کریں کہ زکوات کا اگر پیسہ اس کا اسپتال کا بل دیکھیں آپ کیا ہے بھائی وہ اسپتال میں انجیکشن ہے دوا ہے وغیرہ بل بنا دس ہزار یہ دس ہزار روپئے اس کو دے دیں آپ یہ مالک بنا دیا اب اس سے کہو کہ کاؤنٹر پر جا کے پیمنٹ کر دوں اب اس میں تملیک پائی گئی وہ اسپتال کا بل جو ہے زکوٰۃ کے پیسے سے پیمنٹ کر دے اس غریب کا بھی بھلا ہو گیا اور آپ کی زکوٰوٰۃ بھی ادا ہو گئی ٹھیک ہے نا ایک یہ مسئلہ اس کی وضاحت میں نے کر دی اور دوسرا کیا پوچھا آپ نے موزا موزا پہن چھپ جاتے ہیں موزے پہن کے موزے پہننے میں ٹخنے اگر چھپ جائیں تو موزوں کا ثبوت تو خود نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام سے ہے یہ جو اظہار ہے اوپر جس کو پاجامہ یا شلوار یا تہبند کہیں اس سے ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے موزے سے اگر ٹخنے چھپ جائیں تو اس میں حرج نہیں بلکہ اگر چمڑے کے موزے ہوں تو چمڑے کے موزے پہ مسا اسی وقت جائز ہوگا کہ جب ٹخنے سے اوپر موزے اس کے بعد اس پر مسا جائز ہوگا تو اگر موزے سے ٹخنے چھپ جائیں اس میں شرن کوئی قبات نہیں ہے اور یہ سنت سے ثابت بھی